رب اللهم صل على محمد النبي الأمي في أوسف كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي في آخر كلامنا الفصل الثالث وعن عكرمت عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهرا من قبل ایو حضرت, اکرمہ حضرت اللہ سے روایت نکل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے اظہار کیا اور, اور تعلق قائم کیا قبل ادا کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ کی فرمایا کس چیز میں تجھے اس پر حمادہ کیا چاندنی میں اس کی اس کی کی حج حج حج پالدیب تو چاندنی میں اس کی بازیب کی سپیدی ہی مجھے نظر آ گئی تھی پلم عملی کی نس تھی تو میں قابو نہ پا سکا اپنی نس پر اپنی نس کو روک نہ سکا ان وقاص والی ہاں قریب نہ جائے گا یہاں تک کے آگے بابن گزشت کب باب میں جو باتیں تھی کسی بات میں بھی وہی باتیں آ رہی ہیں باب کے اندر جو روایت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ بہار کے کفوارے میں جو غلام آزاد کرنا ہے وہ غلام مسلمان ہونا چاہیے جی آواز آ رہی ہے اچھا جی کہ وسلم وسلم اللہ اللہ میں بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ کرایا کرتی تھی میں تو تو ریوڑ میں ایک بکری کم ہے تو, تو میں نے پوچھا بکری کے بارے میں کہاں چلی گئی کیا ہوا پکا کہنے لگی کہ وہ تو مجھے اس پر افسوس ہوا بنی آدم اور میں ابن آدم میں اس کے چہرے پر ایک مارا کو میرے اوپر ایک گپارا ہے کیا اس کفارے کے بدلے میں, میں اس کو آزاد کر لوں کیا کفارہ میرے اوپر ادا کرنا واجب ہے تو کیا میں اسی لونڈی کو آزاد کر دوں تاکہ وہ کفارہ ادا ہو جائے اور میں تکھر باننے کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے اللہ اللہ اللہ باندھی سے کہا کہاں ہے اللہ فقال لگی آسمان میں ہیں فقال من نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں فقالت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ وہ پاندی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے رسول ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو معلوم ہوا کہ کے اندر ایمان والا ایمان والے ایمان والا رقبہ آزاد کرنا چاہیے جو مومن ہو اب جو قسم کا کفارہ ہے قسم کا اس میں قید نہیں ہے قرآن حکیم کے اندر رقبہ تحریر رقبہ کے الفاظ ہے اور جبکہ کے قسم کے علاوہ جو کفارے ہیں زہار کا کفارہ ہے اسی طرح قتل خطا کا کفارہ ہے اس میں ایمان کی شرط لازمی اور ضروری ہے تو یہ جو غلام آزاد کرنا تھا اس معاویہ بن حکم کے ذمے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کفارہ یہ جو ہے قتل خطا کا کفارہ تھا یا کے, تھی تھی. روا اس کے امام مالک میں روایت کی مسلم کی روایت میں تھی تھی شاطین میں گیا اترا تو وہاں ایک بکری غائب تھی نے کمایا کسونا لیکن مجھے جی افسوس ہوا جیسے کہ افسوس ہونا چاہیے لیکن میں نے اس کو ایک کمانچا مارا تھپڑ مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنمن میں یہ جی میرے اوپر بہت بڑا بڑی بات گزری دشوار ہوا میرے لیے منارس کے یا رسول اللہ کہ میں اس کو آزاد نہ کر دوں کال آئی تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لے آؤ آتے تو میں لے آیا گاندھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فعل لها نبی صلی اللہ آئین اللہ کہاں ہے اللہ کہنے لگی کہ آسمان میں قال من انا فقالت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا آزاد کر دومین باب الحا ملا انفا لعان یہ بھی مستر ہے کے وزن پر اس کا لغبی معنی مباللہ کی خاصیت آپ نے پوری ہوگی جانبین سے ہوتا ہے اس کی میری خاصیت ہے جانبین تو ایک دوسرے پر لعنت شوہر بیوی پر لعنت کرتا ہے بیوی شوہر پر لعنت کرتی ہے تو دونوں جانب سے ہوتا ہے اطلاعی تعریف کے بارے میں فکا کا اختلاف ہے احناف کے ہاں لعان کہتے ہیں یعنی شہادت کی دو شرائط ہیں ساری کی ساری شرائط لعان میں ہونا ضروری ہے اور جبکہ نزدیک کہتے ہیں یعنی سلاثہ کے نزدیک جو قسم کھانے کا اہل ہے ولیان کا بھی اہل ہے تو قسم کھانے کا بھی اہل ہے فرق کیا ہوا فرق ہوا کہ شہادت کی شرائط میں سے کیا ہے مسلمان ہونا چاہیے کہ نہیں دو یا دو سے زیادہ دو مرد ہونے چاہیے اور ایم ثلاثہ کے نزدیک یہ قسم جو قسم کا اہل ہے قسم کا اہل مسلمان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کافر بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے قسم کا اہل لہٰذا کافر بھی لی عام کر سکتا ہے مسلمان مم. بھی کر سکتا ہے کافر بھی کر سکتا ہے ایسے ہی وہ آدمی جس پر حد خزف ہے وہ بھی لیان کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی کھانے کا اہل ہے اور احناف کے نزدیک محدود جس کو ہتح قزب لگی ہے وہ اہل نہیں ہے شہادت کا لہٰذا جب وہ شہادت کا اہل نہیں ہے لہن کا بھی اہل نہیں ہو یہ باقی انشاءاللہ شاء کر لیں گے کی بات سمجھ نہ آئے تو پلیز